اور ان کے مال ا اولاد پر تعجب نہ کرنا اللہ یہی چاہتا ہے کہ اسے دنامیم ان پر وبال کرے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے